انني ولنت اني ملاق حسابا فهو في عيشه الرضيه في جنه عاليه ظروفها دانيه كلوا واشربوا هنيا ام بما بما اسلفتم في الايام الخاليه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 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا تمو تم سلو وخترم بھائیوں اور بہنوں یہ بات بالکل لاجیکل ہے آج ہم جس ظلم اور بربریت میں زندگی گزار رہے ہیں ظلم ہوتا ہے عدل نہیں ہوتا عدالتیں عدل نہیں کرتی پنچایتیں عدل نہیں کرتی اور مظلوم کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے اچھا پھر یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا تو اگر وہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو اتنے ظلموں کا بدلہ کون چکائے گا قیامت کا نام یوم الدین ہے یوم الحساب ہے اس دن جزا دی جائے گی اور حساب لیا جائے گا محترم بھائیوں حساب لیا جائے گا پچاس ہزار سال میں ربوں لوگوں کا حساب ہوگا جانوروں کا بھی حساب ہوگا جنوں کا بھی حساب ہوگا اور واللہ السریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے جلدی بھی ہوگا اور ظلم بھی نہیں کیا جائے گا ایک کی سزا کا بدلہ دوسرے کو بھی نہیں دیا جائے گا و لا تذر و ذرۃ وزر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ لاخم المن شعیع و لو کا نذا قربہ اگر کوئی اپنے بدامالیوں کے بوجھ میں دبا ہوا شور کرے گا تو ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ کوئی کام نہیں کرے گا اگرچہ اس کے بیٹے کیوں نہ ہو باپ کیوں نہ ہو یو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ بھی یوم ادم بھی بنی مجرم کہے گا میری وجہ سے میرے بیٹوں کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو و صاحب ہی و عقی نرم و نازک بیوی کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا لو بھائیوں کو پکڑ لو مجھے بچا لو جو اس کی آواز پر ڈنڈے اور گنے لے کر آ جایا کرتا تھا اس سارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا لو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ و پاگل ہو جائے گا دیوانہ ہو جائے گا سارے جہان کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا لو کل خبردار ٹر نہ کر ابھی تجھے آگ میں ڈالا جائے گا انح لذا یہ آگ ہے نزاتا ادھیر دیتی ہے تدعو تد عوماً ادبراوطول دنیا میں جو اللہ کی بات سن کر منہ پھیر کر چلا جاتا تھا آج یہ اس کو پکار رہی ہے آجا تیرا ٹھکانا میں ہوں تدعو تد علوماً ادبراوتول وہ جامع آف او مال جمع کر کر کے گن گن کر رکھنے والا مال جمع کر کے گن گن کر رکھنے والا آئے دن بینک ہر دوسرے چوتھے بینک کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تیرا اس بینک میں اتنا ہو گیا اس بینک میں تیرا اتنا ہو گیا وہ جامع آف او جمع کر کر کے گن گن کر رکھنے والا آج اس کو آگ پکار رہی ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا جو مسلمانوں کے حقوق اپنے مال میں ادا نہیں کرتا اس کو بلا رہی ہے اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہتے ساری کائنات کو ڈال دے انبیاء امبیا کیا صلاحا سب جائیں میں بچ جاؤں لیکن والا تذر و ذرا تم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا یوم یفر المرب من منقی بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا کیوں جس کے نمبر تھوڑے اچھے نظر آئیں گے وہ اس لیے بھاگے گا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہ بیٹے تو جب میں نے پالا تھا جنا تھا تیرے پوٹیاں دھوتا رہا ہوں آؤ میرے تھوڑے گناہوں کو کم کر دو تھوڑے تم اٹھا لو بھاگے گا بات نہیں سنے گا یما فر المرفی وہ امی ہی وہ ابھی وہ صاحب ہی ونی سب سے بھاگے گا آنکھ چرائے گا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے مجھے کوئی اپنے نیکی نہ مجھ سے مانگ لے بیٹے میری کامیابی میں دس نیکیوں کی کمی ہے صرف دس دے دے تیری کوئی کمی نہیں آئے گی میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی تو بھی کامیاب ہو جائے گا انکار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ان الَّہ ترمہ رب الجلال کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ترس کھاتے شفقت کرتے رحمت کرتے ہیں فرمایا حتیٰ کہ بکری اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک ٹانگ اٹھا دیتی ہے تاکہ بچے کو سہولت ہو یہ ساری شفقتیں اور رحمتیں ان 99 سو میں سے ایک رحمت کی وجہ سے ہے قیامت اللہ وہ بھی رحمت لوگوں کے دلوں سے چھین کر اپنی سو رحمتیں مکمل کر کے اپنے بندوں پر رحم کرے گا اور جب وہ ایک رحمت بندوں سے چھن جائے گی لوگ بے رحم ہو جائیں گے کوئی کسی پر ترس نہیں کھائے گا ربعت الجلال دل کا دربار لگا ہوگا لقد احساؤ ادا حاضری ہوگی کوئی فسک نہیں سکے گا وہ کل ہم آتی ہی فردہ ہر بندہ اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا پیش ہوگا اللہ نام اور بلدیت لے کر بلائے گا آنا پڑے گا فرمایا الماحا صبح الصلاح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا سوال کیا جائے گا توحید کا شرک کے بارے میں پوچھا جائے گا نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال فرمایا عبادات میں عبادات میں نماز کا ہوگا اگر نمازیں کم پڑ گئیں کیسے کم پڑ گئیں یا تو پڑھتا ہی تین تھا کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی میں تین پڑھتا ہوں فجر اس لیے رہ جاتی ہے کہ لیٹ سوتا ہوں عشاء اس لیے رہ جاتی ہے کہ وہ کام کا وقت ہوتا ہے باقی بیچ والی تین پڑھ لیتا ہوں یہ بھی بے نماز ہے اور اس کی بھی نمازیں کم ہو جائیں گی جو نماز تو پڑھتا ہے مگر تیز تیز پڑھتا ہے تیز تیز پڑھتا ہے نہ رقو پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے ٹکتا نہیں ہم چار اکدیں پڑھیں تو وہ بارہ پڑھ چکا ہوتا ہے اس کی نماز نماز نہیں یہ بھی بے نماز سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھی ایسے پڑھتا ہوا دیکھا گیا فرمایا جا کر کے نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اور نماز اس کی بھی کم نکلے گی جو نماز میں حساب دکان کا کرتا رہتا ہے جس کا ذہن ادھر ادھر منتشر رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز سے شیطان چوری کر لیتا ہے جتنی دیر وہ غافل رہا اتنی دیر نماز کا اجر نہیں ملے گا جتنا دی جتنی دیر اس کا دماغ نماز میں رہا اتنی دیر کا اس کو اذر ملے گا اس کے بھی نمبر کم ہو جائیں گے سون نبی داود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سو نمبر کی نماز پڑھتا ہے کسی کو پچاس ملتے ہیں کسی کو پچیس ملتے ہیں کسی کو دس بارہ ملتے ہیں اور کوئی خالی واپس چلا جاتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ زکات کا حساب دیکھے گا اللہ اکبر ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا جو زکوٰۃ کھور ہیں کسی کی زکوٰۃ کھا جانے والے یا اپنی زکوۃ خود کھا جانے والے ایسے بھی ہیں ہم کہیں شیر صاحب ہم سے زکوۃ لے لو تو ناراض ہو جائے گا اپنی زکوٰۃ ہر بار کھا جاتا ہے حساب ہی نہیں کرتا اپنا کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے بس اندازے سے دے دیا اور تھوڑا بہت دے دیا یا وہ بھی نہ دیا اپنی زکوٰۃ کھا جانے والے یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے فرمایا قیامت والے دن پچاس ہزار سال کا دن ہے جو جانوروں کی زکوۃ کھاتے ہیں جانور ان کو لٹا کر کے اوپر سے گزارے جائیں گے اور جو سونے چاندی کی زکوۃ کھا جاتے ہیں ان کو سونے اور چاندی کو روپے کو جہنم میں گرم کر کے ان کے پہلوؤں پر ان کے چہروں پر لگایا جائے گا قیامت والے دن اور جب تک حساب شروع نہیں ہوتا یہ ان کا عذاب پہلے شروع ہو جائے گا اللہ فرمائے گا اس کی زکوٰۃ کم ہے اس کی نماز کم ہے ان ضرور ابدی میں نوافل کوئی نفلی عبادت ہے تو دیکھو اگر فرض نمازوں کے ساتھ پہلے بعد میں جن کو تم سنتے کہتے ہو وہ پڑی ہوں گی تو ان کے ساتھ فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر زکوٰۃ واجب کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زکوٰۃ کو پورا کرے گا اور اگر پھر بھی پوری نہ ہوئی تو پھر علامان والحفیظ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ کے ربض الجلال خصوصی شفقت کے ساتھ فرما دے نمازوں کا حساب ہوگا جس کی نمازیں پوری نکلیں اس کے باقی کام بھی پورے ہی نکلیں گے اس لیے کہ نماز نماز معیار ہے اس جہان میں بھی کامیابی کا اس جہان میں بھی کامیابی کا لیکن یہ یاد رکھنا وضو کر کے مسجد میں آنا صرف نماز نہیں ہے تنہا انلفحشن کر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے اگر تیری نماز قرآن برائی اور بے بےحیائی سے نہیں روکتی تو پھر کیا کہو گے قرآن کی آیت غلط ہے یا تیری نماز غلط ہے گھر میں بے حیائی اور فحاشی کا پورا انتظام موجود ہے دکان بھی ویڈیو کیسٹ والے کو کرائے پر دی ہوئی ہے بچے بچیوں کے لباس بھی بڑے گندے ترین ہیں اور یہ نمازی کا نمازی بھی ہے اس طرح کی نماز نہیں درست والی نماز ہوگی تو اس کے سارے باقی عمال بھی درست ہوں گے اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے جو صحیح نماز پڑھے گا اس میں بے حیائی اور برائی نہیں رہتی قرآن کہتا ہے اور جس شخص میں برائی اور بے حیائی نہ ہوگی اس سے اچھے عمل کس کے ہو سکتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی یہ پوچھے گا کہ میرے ساتھ شرک کیوں کرتا تھا ایک مشرک سے اللہ پوچھے گا سنا اگر آج ساری کائنات کی دولتیں تجھے دے دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ دے کر تم اپنی جان جہنم سے بچا سکتے ہو تو دے دو گے کہے گا یا اللہ میں تو سب کچھ دینے کو تیار ہوں کوئی شکل بنے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں رب عید الجلال فرمائے گا اور دنیا میں تو میں نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا میرے برابر کسی کو مت سمجھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میری صفات میں میرے افعال میں میرے کمالات میں میری عبادت میں کسی کو برابر نہ سمجھنا اس وقت تو تو بھاگ نہیں آتا تھا اب میری مخلوق کو میرے مقابلے میں کھڑا کرتا تھا اور آج کہتا ہے میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا مابودانے باطلہ سے پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا ہماری پوجا کرو تم ابل تم عبادی حتیٰ کے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عزیر علیہ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں بن اللہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا میری پوجا کرونی ایسا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو رب کے مقابلے میں شریک بنا لو آپ نے کہا تھا وہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اکا سلی بحق فقد علم تو اللہ میں تو میں تو اس لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کروں اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہونا تھا میں نے ایسی بات کبھی نہیں تلامفی نفس ولا علام فی نفس جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا میں نے ان کو ایسی بات نہیں کی اللہ اکبر محشر ہوگا حشر ہوگا جھگڑے ہوں گے فیصلے ہوں گے اللہ اکبر یہ اللہ کے حقوق کے فیصلے ہیں پھر بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا سوال خون کا کیا جائے گا اول ما اب علما قداف الس ادما سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا کہ اس نے اس کو کیوں قتل کیا اللہ اکبر کیوں قتل کیا آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل معمولی معمولی جھگڑوں پر قتل ان کا فیصلہ ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے ساتھیوں بتاؤ کنگلا کون ہے مسکین کون ہے دیوالیہ والا کون ہے کہنے لگے جی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ہاں کہنے لگے ملا درم اللہ دینار مفلس میری امت کا کون ہے آپ صحابہ فرماتے ہیں جس کے پاس درم و دینار نہ ہو پائی پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے فرمایا نہیں یہاں تو پائی پیسہ نہ ہو تو گزارا چل جاتا ہے میری امت کا مفلس اصل میں وہ ہے من یاتی یوم القیامت بھی قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا نمازیں روزے حج خیرات نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا یاتی قد کدہ صفق احاضا و اقلم اللہ اکبر آئے گا قریب ہے کہ اس کا فیصلہ جنت کا کر دیا جائے ایک لوگوں کی کتار نظر آئے گی تم کدھر آئے ہو جی ہمارا مجرم ہے غور کر لو ان نفظوں پر قد مجھے گالی دی تھی اس نے کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور زبان سے نکلی ہوا میں اڑ گئی رات گئی اور بات گئی نہیں نہیں تیرے ساتھ ایک ریکارڈر لگا ہوا ہے جس میں سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہر انسان کی گردن میں میں نے ریکارڈر لگایا ہوا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا قیامت والدن اس کا پرنٹ نکال کر دوں گا یل کا ہو منشورہ کھلا ہوا دیکھے گا ایک را کتابہ کا گفا بے نف سکھا یوم اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا محاسبہ کرتا جا ایک, ایک حرکت اور جمبش تیری نوٹ ہو رہی ہے شم احاضا اس نے مجھے گالی دی تھی مجھے اس سے بدلا لے کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بہت بڑے نیک پاک نمازی حاجی خیراتی اور حج عمرہ کرنے والے کی نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا گالی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تول کر اس کو دے دی جائے گی ہم کو ایک گالی دیتے ہیں ہم تو ہنستے بھی گالیاں دیتے ہیں روتے روتے بھی مذاق میں بھی دیتے ہیں غصے میں بھی دیتے ہیں انہاج اور گالیاں بھی کوئی ہم چھوٹی چھوٹی دیتے ہیں ماں بہن کی گالی کا معنی تو بدکار ہے تیری ماں بھی بدکار ہے تیری بہن بدکار ہے اور ایک ایک توہمت کا دنیا میں بدلہ یہ ہے کہ اس کو اسی اَسی کوڑے مارے جائیں ایک ایک تہمت کے بدلے اسی اسی کوڑے اس کا حق بنتا ہے جب نہیں مارے جاتے تو وہ سارے کے سارے بدلے پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دل دے گا قضا اس نے مجھ پر توہمت لگائی تھی چوری کی بدکاری کی کوئی توہمت لگائی تھی مجھ پر الزام لگایا تھا میں نے یوں کیا ہے جبکہ میں نے نہیں کیا تھا یا اللہ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی آج مجھے بدلہ لے کے پھر کیا ہوگا اس کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں اور تومت جتنی بڑی تھی اس کو دوسرے پلڑے میں تول کر دے دیا جائے گا بصف کا دما میرا اس نے خون نکالا تھا میرا اس نے خون نکالا تھا اس کا خون پلڑے میں ایک طرف اور نیکیاں دوسری طرف تول کر دے دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی لینے والوں کی ابھی کتار لمبی ہوگی ایک اور آئے گا کہے گا مال یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا اور چیٹنگ کرنے والوں یاد رکھو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں توبہ کی جا سکتی ہے میں نے کسی چیز کا چوری کی اس کا مال واپس کر دو اور ایک آدمی پوری قوم کے موبائل کے کاڑوں میں سے پانچ 5 روپے نکال لیتا ہے کس کس کو واپس کرے گا کس کس کو واپس کرے گا ایک آدمی گاڑی پہ سفر کرتا جھگڑا کر کے ٹکٹ نہیں لیتا اور اس کو کہتا ہے میں نے ابھی تمہیں دیے ہیں کس کس کنڈکٹر کو واپس کرے گا کیسے واپس کرے گا یہ سب وہاں جا کر دینے پڑیں گے ہاتھ کی صفائی سے مال چرائی کرنے والوں مختلف ہیلے بہانے سے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والوں یاد رکھو آج جس صفائی کے ساتھ غصب کرتے ہو یہ سارا کچا چٹا کھل کر سامنے آ جائے گا یو مہتوب السرائر اس دن سارے کے سارے اسرار کھل جائیں گے اسرار اسرار نہیں رہیں گے یوم اس دن اس دن تمہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لا من منکم خافیہ تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی رزلٹ آویزا کر دیا جائے گا سب پڑھو سب دیکھو گے بدماش کیا کیا کرتا تھا مال اکلا مالا اس نے فلاں کا مال کھایا تھا وہ مال جتنا کھایا تھا ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ختم ہو چکی اب جس کا مال کھایا گیا تھا اسی کے گناہ دوسرے پلڑے میں اور تول کے اس بدماش کے سر پر ڈال دیے جائیں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پہاڑ برائیوں کے ساتھ بدل جائے گا اور اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ اکبر فرمایا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ وعدے پورے کیا کرو وعدوں کا اللہ تعالی سوال کرے گا سنا تو نے فلا فلا سے یہ یہ وعدہ کیا تھا میرے ساتھ یہ یہ وعدہ کیا تھا پورا کیا کیوں نہیں کیا وعدوں کا بھی اللہ تعالی سپیشل سوال رکھے گا اور فرمایا ان سما وسارا کلائے کا کان ان مستورا تیرے کان کا سوال کیا جائے گا تیرے آنکھ کا سوال کیا جائے گا تیرے دل کا سوال کیا جائے گا کانوں سے کیا کیا غلط سنتا تھا زبان سے کیا کیا غلط بولتا تھا آنکھوں سے کیا کیا چیزیں غلط دیکھتا تھا سب کا سوال کیا جائے گا دل میں کیا کیا سازشیں پکاتا کیا کیا چوری ڈکیٹی بدکاری کے مختلف طریقے سوچتا تھا اگر اس پر زبان سے اظہار کر دیا یا کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا اس کا تو لازمی سوال کیا جائے گا لیکن اگر دل میں خیال پیدا ہوا اور اس کو لمبا نہیں کیا اج اللہ پڑا اس کو چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل میں خالی خیال آئے اور انسان اس کو چھوڑ کر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نے دل کے ان خیالات کا مواقع نہیں کرنا تجاوہ <تصفيق> جب تک زبان سے نہ ادا کر دے میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ادھر منہ کرے گا تو پیچھے سے اس کا مال اٹھا لوں گا لیکن اس نے منہ ادھر نہیں کیا میرا پلان فیل ہو گیا اپنے ساتھی سے شیئر کر رہا ہے اس نے زبان سے نکال دیا گناہ اس کو مل گیا چوری اس نے کر لی آگے بڑا کوشش کی وہاں جا کر انتظار کیا قدم ہل گیا بازو ہل گیا گنا اس کو مل گیا چوری اس نے کر لی اگر سے مال حاصل نہیں کر سکا لیکن اگر کچھ نہیں کیا صرف دل ہی دل میں تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا تو بھائیوں میں نے فلاں سے خود یہ بات سنی اور سنی نہ ہو کان کا سوال کیا جائے گا میں نے اس کو بول دیا ہے اور بولا نہ ہو میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے اور دیکھا نہ ہو میرا ارادہ یہ کام کا تھا میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اور ارادہ نہیں تھا یہ دل کے اعمال ہیں یہ کان کے آمال ہیں یہ زبان کے یہ آنکھوں کے اعمال ہیں یہ آنکھوں کا جھوٹ ہے ان سب کے باروں سب باتوں کے بارے میں ربیعت جلال سوال کرے گا ان سما ول بسارا ولف آدا کل اولا کا کان ہو مسکورا اور ربیع الجلال نعمتوں کا سوال کرے گا اللہ اکبر تم الومن اس دن نعمتوں کا سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں ابو بکر صدیق بھی اتفاق سے نکل آئے عمر بن خطاب بھی اتفاق سے نکل آئے ایک دوسرے کو پوچھا کیسے آئے ہو کہا جی بھوک لگی ہوئی تھی گھر میں کھانا نہیں تھا تینوں نے کہا میرا ہمارا یہی معاملہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا نکلے ایک انصاری کے باغ میں گئے گھر والی نے انصاری کی گھر والی نے کھجوریں پیش کیں کہا خامد میرا میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے وہ بھی آ گیا گوشت پکا کر کے کھلایا اور بعد میں میٹھا ٹھنڈا پانی وہ پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ٹھنڈا پانی یہ درختوں کے سائے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ قیامت والا دن سوال کرے اللہ اکبر و نعمت اللہ تفسا اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ شمار نہیں کر سکتے اتنی زیادہ نعمتوں میں ہیں ہم سوال کیا جائے گا اس کا جواب کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان نعمتوں سے یا اللہ تیرا کتنا شکر ادا کیا اور شکر کا معنی منہ سے شکر شکر کہنا نہیں ہے زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن ان نعمتوں کا اصل شکریہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے ان نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے ان نعمتوں کو ربع الجلال کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے اصل اس کا شکریہ یہ ہے فرمایا مَا ان شکر تم وہ شا نالیما میں نے تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا لینا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور مجھ پر ایمان لاتے رہو وہ شاکر نالیما اللہ تعالیٰ تو تھوڑے چیز کو تھوڑی نیکی کو بھی آگے بڑا بڑا کر دیتا ہے کچھ لوگوں کے نیکیوں کے پہاڑ گناہ بن چکے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہوں کے باہر نیکیاں بن جائیں گے اللہ تبارہ کا وطالہ حساب لے گا پوچھے گا وہ مان لے گا اللہ فرمائے گا اللہ تاب و آمن و آمر آمن صالحہ جو توبہ کرتا ہے اپنا عقیدہ درست کرتا ہے اپنے اعمال کی درستی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا اور یہ بھی کوئی ناسمجھ سمجھانے والی بات نہیں جو اس جہان میں توبہ و آمنا و عامل آمانہ سا لہا بھی کی عقیدہ درست کیا پریکٹیکل درست کر لیا اور اس کے بعد ہدایت والی زندگی گزارنے لگ گیا اس نے اس جہان میں برائیوں کو نیکیاں بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں برائیوں کو نیکیاں بنا دیا ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ دوبارہ و مطالعہ بغیر حساب کی جنت میں ڈال دے گا یہ کون ہے جن کے پاس حساب کی کوئی چیز نہیں ہوگی حساب کس چیز کا ہے نعمتوں کا جان کا مال کا اولاد کا اس کا حساب ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ جان بھی واپس لے لے مال بھی لے کر آ جاتے ہیں بس حساب نہیں دے سکتے ہم کچھ نہیں مانگتے ہتھیلی پر جان رکھ کر رب الجلال کو واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنا مال بھی ساتھ لے جاتے ہیں کسی کو اللہ قبول فرما لیتا ہے کسی کو اللہ واپس کر دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی حساب نہیں لے گا اس لیے کہ انہوں نے اپنے پاس وہ چیز رکھی نہیں جس کا اللہ حساب لے گا پانچ سدیاں عام جنتیوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گی اور ان کو رب الجلال کے دربار میں پیش نہیں کیا جائے گا اللہ تبارہ و مطالعہ اپنے بارے میں بھی پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں ہے ہاں بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہیں پوچھا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ فرمائے گا تیرے محلے میں تیرے پڑوس میں تیرے رشتے داروں میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا لو اجت ہندا ہوں تو دیکھتا میں بھی وہی تھا یہ سوال کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کا سوال ہوگا بھائیوں بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا آج کسی سے کہو ابارن میں سلسلہ آ گیا یا میں کہت پڑ گیا تو وہ کہتے ہیں جی وہ زکاعت دے چکے ہم وہ رمضانوں میں زکاط دے چکے ہیں اب اگلے رمضان بات کرنا مرتا ہے مرے ہم نے زکاط دے دیے بھائی اللہ تبارہ کو تعالیٰ پوچھے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا کہے گا یا اللہ تو تو سارے جہانوں کو کھلاتا ہے تو میں بھی وہی, تھی میں بھی وہی تھی ان چیزوں کا قیامت والے دن سوال ہوگا اور فرمایا تین چیزیں ہیں ایک میں پانچ چیزیں ہیں فرمایا اس وقت تک بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے نمبر ایک انحم الحفی مافنا عمر کیسے فنا کی یہ تیرے گھنٹے منٹ یہ تیرے سال ان کا سوال ہوگا وقت زندگی تو ہے تو تیرا مال ہے جان مال سے زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے زندگی اوقات کا نام ہے ان اوقات کا سوال کیا جائے گا اتنی مہلت دی تجھے میں نے کیا کرتے رہے ہو و شباب فی جوانی کیسے پوسیدہ کی جب تیرے پاس کوئی ادھر نہیں تھا ہر قسم کی نیکی یا گناہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی تیسرا سوال مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا تھا جیسے چاہتا خرچ کرتا ان اللہ بِأَنَّ <الْجَنَّة> اللہ تعالیٰ نے جنت ان کی ہے اب کوئی مومن ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کمایا ہے میرا مال ہے یہ اللہ کا مال ہے اس کو ضائع کرنا اللہ کے مال کو ضائع کرنا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا بہت جرم ہے ہاں اس مال سے اللہ تعالیٰ کی خوش نوتی حاصل کی جائے کیسے کمایا یہ تو کافی ساری اویئرنیس موجود ہے لوگوں میں کہ حرام طریقے سے مال نہیں کمانا چاہیے کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن اس بات کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام طریقے سے مال نہیں کمانا چاہیے لیکن اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے خرچ کیا جہاں دس رکھتے تھے وہاں دس سو لگا دیے جو تقریب سادگی سے کی جا سکتی تھی اس پہ بہت پیسہ لگا دیا کیسے خرچ کیا جب تک اس کا جواب نہیں دو گے رب دل جلال کی عدالت سے قدم نہیں لا سکو گے اندازہ لگا لو کیسے جواب دو گے اور پانچواں سوال مادہ عاملہ فیما علما جتنا قدر تجھے دین کا علم تھا اتنا قدر عمل کیوں نہیں کیا ہے علما آتے قرآن پڑھتے گلے پھاڑ پھاڑ کر باتیں بتاتے ربیعۃ الجلال کی آیات سناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سناتے اور سنا کر کے چلے جاتے یہ دامن جھاڑ کر کے گھر چلا جاتا ہے جو داڑھی چھیلتا ہندوؤں کی شکل کو پسند کرتا میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ السلام کی شکل سے کراہت کرتا ہے وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے اس پر سارا قرآن پڑھ دو کوئی اثر نہیں ہو رہا فیمہ علما جتنا قدر سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے اللہ کے دربار سے قدر نہیں ارے گا یہ حساب ہے یہ یوم الحساب ہے یہ یوم الدین ہے اس میں کائنات کے رب ہر ہر بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا سیو کل ہو ربو ہر بندے سے اللہ خود ڈائریکٹ بات کرے گا سبین بولے بیچ میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا اگلی ڈیٹ لے کر نہیں آ سکو گے جج نہیں بدلے گا لا اندہو اللہ بید نہیں وہاں کسی کا ٹیلی فون نہیں چلے گا اس کے ہاں سفارش بھی اس کی چلے گی جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا فما شفاعت شاف کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سفارشیوں کی سفارش کام نہیں دے گی یہ زندگی بھول بھلیاں یہ چند سال کی ہیں کتنے جیلو گے کتنا یک جھیلو گے اگر تم چالیس کے ہو تو بیس ایک اور جی لوگے زیادہ سے زیادہ اگر پچاس کے ہو کتنا یک جی لوگے یہ تو ایک جھٹکا ہے فناہ زجرت معاہدہ فائدہ ہم بساہرا اچانک آنکھ کھولے گی قبر کا اندھیرا ہوگا اور اچانک سور میں پھونکا جائے گا اور تم ننگے درہنگے رب کے دربار میں کشاک جمع ہوتے چلے جاؤ گے اور ربیع الجلال اپنے دربار میں اپنی عدالت لگائے ہوئے ہوگا اور وہاں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا آگے کوئی چانس نہیں امپرومنٹ کا امپرومنٹ کا چانس ابھی ہے اس وقت ہے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا موت ناچتی پھرتی ہے کسی وقت کسی کی بھی آ سکتی ہے اس کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو اللہ مجھے اور میرے سب سننے والوں کو عمل کی توفیق ادا فرمائے مالین